ولو اس پلا سدا مائل گئی وہ لا سپئی گئی الذين هم من بسم مندر منت بلا مولا نلا نو مجھ والسلام میولی آ ملوسو سلاملی رسول اللہ سردار ان تحران ڈوگر ساحب ہی سارے محمود عالم ڈوگر سردار آصف حریف ڈوگر سردار سرمد افتخار ڈوگر زیر انتظام چین پور شریف اج کا ایک دلسا اس نے تمام سرخاؤ السلام علیکم و اللہ لاچی اس کی مصروفیت زیادہ تحریر اور تدری ساڑے پاس ہو گئی تقاری کچھ اچھے سے راض کر عجیب اتفاق گاؤں میں کافی عرصے تو مفصل بیان کا موقع نہیں بن سکتا اج اندر ناچیز ہم اور ہر مسلمان کے واسطے ضروری موضوع پیش کرے جا سبحان اللہ ہر مسلمان اس موضوع سننے مجبور کر مجبور کردہ بنیادی سبحان اللہ. اس کا نام تفسیر اللہ تفصیل قرآن کدی نام رکھے چام حکومت اور دوا میں حکومت کدی نام رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کلم تیبی تفصیل کلما کا مان مجید میں یہ بیاں کرنا سب خود سمجھدار ہو دا قرآن ہر چیز دا جدو قرآن ہر شہ روشن بیان ہے تو یہ ممکن ہے کلما جیڑا کے ایمان کی جان ہے ہو اس چیز نی بیان کرسے ہاتھ نے لایا تجربہ میں چیلنج نال کہ روئے زمین کا بندہ کلمے سی مانے نہیں بیان کر سکتا جن مرضی شہلتی ہو جن مرضی وہ لما پیڑ پہ جان جہاں کلما وہ روزانہ پڑھتے دے پڑھا رہے دے ہی پتا نہیں یہ مانا نہیں بیان کر کرتے یہ مانا اللہ جلدہ ہو جان نے بیان فرمایا ہے اور اللہ والیا سوبت خدمت جس نے سب چوپ نکلتے ہوئے کی خرچہ وٹن ڈائن تمیل نہیں کتاب ہو رہا موضوع میں پانچ چھ جگہ تلا گیا کولین ہوتا میں سو جگہ لاونا سو جگہ کا مختلف بھیا رکھنا اللہ اللہ بابر اللہ اس عام مشہور مان ہے اللہ تو سوا کوئی عبادت دلا کو عبادت کوئی معبود نہیں معبود کہنا ہو رہے مستحق عبادت کہنا ہو رہا ہے حق یہ ہے کہ اللہ تمہارک باد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مستحق کی عبادت نہیں ترجمہ کرنا چاہیے اللہ تشواہ کو اسدر اس قرآن پر اللہ پاک نے پرانے مجید کے اندر اس رانا دس سور بکرا آیا تو کلسی جکتی اد آیا کریم جس کے اندر کلمے کا مانا وہ شروع ہو کسی نے پوچھو یار کلمے دی تفسیر قرآن کرو کر कर قرآن ہے دسو کہ کلمہ بنا کسم اوزا گل کرنا جب قبل قدرت میری جان ہے کلمے نئی سمجھ بندہ دنیا کافر طاقت رہ سک یہ خالی کلما نہیں ہے یہ عربی بارت خالی نہیں ہے انسان نر گلامی تھی آزاد کرانے حکومت بندہ غلامی تو آزاد ہونا چاہیے پرانے مجید سورہ بقرہ پروردگار آلم کلمہ شریف کا مانا بیان پرماندہ ہے تارا, تارا رسالت ارشاد ربانی فرمایا فمیہ فروخت فقدار تاغوت جہاں تاحوتر تا ہوت نا منفا گین اگوتے تاغوت اللہ فرما جڑا بندہ تابوت نہ من اور اللہ نویں نہ من اللہ اللہ بنے اللہ نفی کرے اللہ دا اثبات کرے اللہ فرما مضبوط رسی فل کلمہ طیبہ کلما تیے کلمہ رسی یہاں دریاوا دے پہنے والے دریا چناب دہت پانی اتر جاوے نا تھوڑا پانی ہو دا پانی بہت کاطرناک گیا لگا دام دل پہنچ جا سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو میرے دوستو پروردگار مطلب نے مزیر سامنے بڑی مانا دس اللہ نے فرمایا میں یکفر بلتا او تا نہیں مننا بل اللہ کو ماننا یہ کلمہ کا مان ہے لا ہوں اصلے بھی تابوت کی ہوں آخو گے بھی آئے اج پہ سننے تو تاغوت ہے اور عجیب گل ہے کہ تب کلم کا مڈ جہا فرما رہا ہے کہ تاحوت نہیں من دا مانا مطلب کلمے کا مانا قرآن چران کلمے دا مانا لبیا تاغوت نفل آ گیا یہ پھر مشکل ہوں یہ تفسیر لبنی وہ پھر قرآن چرآن تو باہر نہیں جانا یقین کرو اللہ کرو تفسیر قرآن تابو تابو تفسیر قرآن لال ادر ویک سجنا تابوت کی تابوت کا من ہے بڑا سرکش بہت زیادہ آکڑا جنوجے سرکشی نو کہ سرکشی نو کہ نو آخ بہتا ساچا بہت زیادہ آکڑا اور اللہ, دے قرآن نے جنو اللہ نے فرمایا اللہ, دا قرآن دس آئے اللہ رسول دے مقابلے دے اندر حکومت بنا تاغون آخر اللہ رسول کے حکم شریت کے آکڑے جڑا اللہ رسول فرما برداری نہ اللہ دا بنے نہ خود فرما برداری کرے نہ دوجا نو کرے فرون ہوا قرآن آؤ آؤ یہ اندر آئے کہڑی سورت جاہے. آن سورت نسا چلنے ڈ کے بول سبحان لاؤ اللہ ریل آل آل فرمو گرائی ہوم آ من ضلع گو ضل مل کبل اتحا چاہ امیر اللہ سونا فرماس اپنے علیہ وسلم محبوب تو تکیا نہیں لوک جہما جڑے مسلمان ہوا کرا مبلی ایمان رکھتے گمان کرتے گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ہای ہای ہای. اللہ ہے تکیا نہیں بابو جہ گان کرتے کہ اب مومن ہیں لفل <مان> <کارجر. مان> جیت بولے تک آی جگہ گمان نہیں آگے اللہ فرمانا یا زمہ گمان کرتے بیما من کبل سارے اگلے پچھلے سب کتابان جگڑے فیصلہ تابو کوائی ہزور ہرش بے لیکن تج بابو نہیں جہی گمان رکھتے نے اپنے اندر اثم مسلمان کلما پڑک جھگڑا ہو جاوے فیصلہ تابوت کو لے جانا چاہتے ہیں کن کو لے جانا چاہتے ہیں تابوت کو وقت عمر ہوئے یا فرو پہ ان کو تو حکم یہ ہوا کہ فر کرنا ہے تابوت کو نہیں ماننا اور یہ فیصلے کے لیے بات کریں تابوت کے پاس تو دیکھا نہیں ایک طرف تو گمان کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دوسری طرف فیصلے کے لیے بھاگتے ہیں دیکھا نہیں ادھران ادھر جھگڑا آ جائیں کہ موومنٹ نے کہہو جہ مومنٹ نے جدو فیصلہ چاہتے مومن ہی نہیں روپے گمان کر دینا ایسا یہ کوئی حدیث جس پر کلام ہوگا زیف کا یہ کسی کا قول نہیں کسی بزرگ کا قول نہیں دس رہے اللہ کا قرآن عجیب ja, byan byan بیان ہے یعنی بہام نہیں ہے اپنے معنی میں نش ہے اس کے لحاظ علمی لحاظ کر بالکل اللہ فرمانہ بابو ویخیا نہیں ادھرو کہ مسلمان جگڑا ہو تیرے شریعت تیر دل تیر وی تاغوت جاوت وقت او میرے انہوں ہکم تو منکر بننا تا اللہ لو لا جی بولو کلما سم رکھلے تھے میں یہ موضوع بیان کیا ملتان شہر اتو دے بابیا نے اتوں کے مولویوں کے گربان آخیا تا کڈا ہوئے اور ساتھی چیٹی دہڑی ہو گئی سنم ہی نہیں درشن پتا ہی کلمے کا من آ اللہ اکبر، اللہ اکبر جب تک سورج ہدم تھرائی للین یس ہم آ بما هم گن وما گو من قبل قبل يريد اللہ فرمان حبیبان واپس کارو گئی معلوم ہوا جا کو فیصلہ کرانا چاہتا ہے وہ ایڈا دور کا گمراہ بےمان بن جا واپسی نہیں ہوں اکبر ہوں سو ریما نے دسیا تاغ تو خود سمجھا آ خود خود سمجھا رے کافران یقل میں پڑھا نو کدی کو फैसला झगड़ा लीज्या नहीं वेख्या होगा हिंदू जी वसते हैं झगड़े वास्ते भावें जाके करते हैं बुद्धांेकिन झगड़े वास्ते जजा खोली जाते हैं ہندو نے تجربہ گول جانے اللہ سونا فرما گمان کردے دعوی کر دیا سمو میں لے جا جھگڑا لی جانا چاہتے لے جانا چاہتے بلے خود سمجھدار حضور دور کلمی پڑنے والے منافل اشرف یہودی اندر فیصلہ کرانا چاندے سن اللہ پاک نے اس قرآن اتاریا فرمایا بہبو بابے کلمہ پڑھنے فیصلہ،, فیصلہ فیصلہ فیصلہ ایک سر کار سمجھتی تو منگتے ہیں معلوم ہوا اللہ نے قرآن ہر ویلے کوشش کرے تو ہٹ جان پتلی تو ہٹ جان جب سکھے نو خراب کرنا چاہے وہ لال چی جایا نام میرو من او میرا مننا شمار ہوا من بیٹھے گا ادر ویز اگر کوئی آخر پت جہ تابوت نے اللہ کا نبی اللہ فرما بردار ہوں درد بھی اللہ دے فرما بردار بن جا ایسے بلون وہ ایک کتاب ہے بلغت الحیران اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو توجہ بت تاغوت نہیں کیوں بت فیصلہ اللہ فرمان تک کی طرف فیصلہ لے جاتے ہیں فیصلہ لے جاتے ہیں جھگڑے لے جاتے ہیں تاغوت حکومت کرتے بت حکومت بھی کرتے ہوں ابراہیم علیہ اسلام نے ماریا بہت لمبے کر چڑے نہیں جد حضرت برائی ملے سلام ایک بہت لمبے کر دیتے بنےوا سرکش ہونا وہ ملہ جمروت آخر جنہیں حضرت وجہ توڑ چیخ پایا وہ تاہد ہے وہ آخرو ہے وہ لانتی ہے وہ ہے جہاں مقابلے مٹیبل بولنے سو اسو اسو سو اسو اسو نمرود حضرت آکر چیخے چن پایا نمرود نے تابوت کون ہوا یہ مطلب نمرود جیت بھی وسن تابوت ہوتے کلنڈر اقبال فرمانا سڑا کلندر اقبال فرما ہے آگ ہے اولاد ابراہیم توجہ ہے سویا تاغد کا پتا لگ گیا گوٹ کے کھر دیا گومت چلا کہ اللہ رسول کے مقابلے میں حکمران نکلنے والوں تا گو داخلا اللہ باد شریف مولا نے خران نے کلما تیبہ تاہ مرخر بننا اللہ کا اطراری بننا یہ کلمے کا مان ادھر چلوگر کوئی عبادت کے لائق <سلام> نہیں عبادت نہیں یہ نفی پکر کہنا پیاب اللہ جہاں کہ ایمان باللہ ہے پہلا تابوت کا انکار کرنا پہ پھر اللہ نا تا بندہ وہ مسلمان برہرا ہے <tifs> <renowned> <tifs> رب ایک کون میں جن موضوع پہلو بیان کر چکی یہ ہوئی یہ ہوئے موضوع جنیا تھا اس کو مختلف ہوں گا جی اتنے لکھی ملک ہاکشاہ ایک ہے تین الگ الگ نسل رب آخر بنا چلا پالنا رب کون ہے بنا چلاو کون ہے بولو رب بنا چلاو آن ہے دوسرا ہے بادشاہ حاکم. حکم اس کا سر وہ کون ہے اللہ ایک ہے عبادت, عبادت दे दे दे दे दे جس کی کی جائے معبود سجدہ کرو سجدے کے ساتھ اور عبادت عبادتیں عبادت جس کی کرو وہ ہے معبود محبو رب کو اللہ حاکم کون بادشاہ اللہ محبود کوڑے سورت انناس اللہ فرماتا محبوبہ فرما آؤ دو میرا بورن میں لوگوں بنا لگا رباس لوگ رب اللہ پھر اگے فرمائے مالک ملک آخر بادشاہ نوشاہ لوکا بادشاہ فرمائے اور جسے تخنا لا الہ کی مارا بن گئے ناری ت قرآن دی آخری سورت سے قرآن کی سب پہلی سورت قرآن آغاز بھی کلم قرآن بھی کلم فرمندہ الحمد للہ آگے رب کے نہیں الحمد للہ بلحا نزاک بل کا بادشاہ جزا کے بادشاہ ایا کائی تیری عبادت کرنے آئے بھی تو ہے معلوم ہوا سورت میں فاتح چیزیں رب دیا شانا کہ اللہ اللہ ہی رب اللہ اللہ ہی معبول آخری جگہ پہ لکھا ہے بول ہاں جڑا رب دے مقابلے دعوی کرے تابو جڑا اللہ کے مقابل حاقم ہوا کرے وہ بھی تابوت جو اللہ کے مقابل معبود ہونے کا دعوی کرے وہ بھی محبوب جدو پڑھنا ہے لا علا تین اللہ سے دین کے اعتبار کس کا اس کا پتہ ماں کا برت المان اگر کوئی آدمی بنے طلاق میں اربی چندر پڑا لفظ کیا ہے فلاق اوئے موٹا ہے لفر غلط تلاک ہو جانی اتنے ماہ نہ ویکیا جانے پتا ہے نا بھائی بوڈی جدام گئی اتوں گئی اسی طرح سونے ہل آ کے کلما دو باہر پڑھیے مانا اندر نہیں مانے دی سمجھ نہیں کوئی کلو سا کلندر اقبال بولیا کلندر اقبال فرماند نے تیرا تا مٹ کی مطلب لا محمد رسولہ اچھی بول اچھی جنڈ کا پتہ نہیں پان کا پتا لگنا ہوئے جلسے ہو رہے ہیں تکری ہو رہی ہیں پیر بیٹھے نے کوئی کلما پڑا رہے کوشش کر رہا تو کلمے کے مڑ دفعہ سنکڑے بجاؤ کی آگے <laughs> ذات بھی کر ]نا. کے نام سنو جس وقت تاچھ دا مرچ معنا پہن دے کلم تاغوت کا انکار ہے حکومتوں کا ایک انکار ہے جدو سمجھ کے بندہ اندر رکھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ انکار تو تیری توحید شروع وہ انکار تو رکھنا توجہ ذرا ایک انکار عملی ہے یا اعتقادی ہے عملی انکار کیا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے تو حضور کے صحابہ کی طرح حکومت کو ختم کر دوں جیویں مرضی لڑے لڑکے لڑ حکومت ختم کر ایک ہے اعتقادی اور قلبی تیرے کو لڑا تون آج اس مشکل اسلام دی حکومت سڈی بنا من دا مطالبہ نہیں پھر مطالبہ اے کہ اپنے دل چ اپنا ایماند قائم کر ل پر مطالبہ رکھیا نہیں اس لال کا مطالبہ پھر جہاز جہاز کر کے دی حکومت مکاو میرے دین دی حکومت قائم فرماو تاں کر کے مدنی سونے پھر فر جہال فرمایا ادھر ویخ کر کر ہنور دیا ہلو کی آپ گرا گوروشا لاؤ ادھر ایک جنگ سونے نبی یارا نیارو جی یا رسول اللہ سڈا جہاد نوں جنگ نوں جی کر لے بیا تیاری فرماؤ اپنے سلام سلام نے اپنے جسم شریف لے ہتھیار مبارک جڑے سجونے سن سجائے ہتھیار جہے چڑھانے سن چڑھائے امنا دلال تیار ہو کے بھارت شریف آئے گے لڑا گے رسول اللہ رہ دو خیال بدل گیا محبوب خدا جلال دے کرا گے فرمایا نبی بھی شان نہیں جدو تن ہتھیار چڑھا بغیر اتار لے اگر محمد نارا تک ناری سہارا نے سورنا لڑکا بولدی سلکے جا اللہ نبی بہادری تو بولو اے سونے نے سہابا نے آدمی آل سولہ سا خیال بدل گیا فرمایا نبی کی شان نہیں جلو ہتھیار آ گئے نہیں yeah, uh, rain, لڑائی تو بغیر نہیں رکھ سکتا گل کر سمجھ آ گئی مسلمان تگڑے ہو جنگ کا حکم تاکہ کفر حکومت تابوت رسول ہو گئے سی گھر پوائر نہیں پہلا فوجی اگو جا مت وجنا وہ پی پی صاحبہ ہونے ادھر جی مسے جان چٹ گئی تو نہیں پرا برادری شہر, شہر ملکی ملک دنیا کتنے لڑ سکنے ایسا بالکل اوی او آج پے آ جے فراؤن کے زمانے موسا اسلام کی قوم آج پی اللہ نے فرمایا موسا حکم فرما دی حکومت نہیں ماڑے تو کوئی حال ہی نہیں فلان طاقت آ فراؤن ایم دن نام پائے ہوں کرو میرا موسا ایسی لڑن جاگے کوئی نہیں حکومت میری قائم نہیں کر سکتے لیکن تجھے اپنا ایمان قائم کرنے دی سوچو اور کی, کی اللہ نے حکم دتا کہ تصا فراؤ دی حکومت دے خلاف بل چ نفرت رکھو گا رکھو اگ بنے رہو رو پروردگار جے طاقت دے چاو گے موتی مار دیا ہے تے بدعا کرو جے نہیں لڑ سکتے تو زبان کے دل چ گسے فریادا میرے اگے کرو آخو تو فریاد قوم نے حضرت موسا کے دورے کیم کے خلاف وہ فریاد اللہ دی بارگاہی حضرت مور سلام سلام اور آپ کی قوم نو حکم ہوا کی فلا کرو روپیم ساڈے او ساڈے مال سمان وجہ مر کے نہیں فرمایا تو منگوا منگوا منگواور <تصفح> نگارا جانا جی نو دان دے پھر جی مقابلہ کرو اے دی فرمایا اے دی ارد کی تیر اپنی بارگاہ پر جی بال پھر مقابلہ کرا گے اے دنیا ہوئے امید نہ کرنا مال نہیں تو لالچ نہ کرنا مال نہیں تسا لالچ کی نفرت رکھو یہ کہ تص پڑھ کے آکھو نوکری نوکری لے کے سوچا بھی گھر کر مارا دے دل بن گئے ایمان نہ لیا انب نہ ایمان نہ اللہ نے دسیا کہ دی حکومت سامنے جس وقت تیرے کو ہوا نفرکچر ہونا کی حکومت لہٰذا تاہوت کی حکومت کو ختم کرنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو تمنا تو اندر ہونی چاہیے نا بولو سچی دسو سارا قرآن پڑھ رہا کہ نہیں قرآن تو باہر ہوں اتے گل کرنابے کھل گیا کلمے کا مانا رکھ کے جد مسلمان کلمہ پڑھدا فی کافر دشمن بننے سگنے پھر محمد اربی کریم میرے کو سچی کال میرے کو گئے تبلیغ کرنا لگ باہر کے یہ ادھر تبلیغ کرتے ہیں جہلوی نے یورپ فران تک سوال کیا یارے دسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بنا مکہ شریف کے اندر کچھ نہیں کیا نا حضور نے فرایا نہ فرمایا شراب چلتو، چوری چلتو کوئی چی کیونکہ سارے حکمتر نے مدینے سوندہ بھی ستا رہا بول یار سلام نے مکہ شریف صرف کلمے کی دعوت اور کوئی حکم حضور نے نہیں کلمے کی دعوت دن حضور کا اپنا دروازہ بند ہاکہ نام ہے مکہ شریف جس حال چرمائی کے اکرد نال ہے حضور مدینے شریف چاہے صرف کلمے پڑھون دی اکو جزائر تاحوت کی طرف سے ہزور اپنا دروازہ بند ہو گیا اور مدی جانا یار میں کیا دسو بھائی تسا بھی کلو بڑھا لیکن باہر چا جی تو گھر کا بوا بند نہیں چکر کی تر گلا ضرور ہے یا کلما کافر وہ نہیں یا بول خوشی ضرور ہے شری سو میگے گا سید عالم بھی کلمہ بڑھایا تصوی بھی کلمہ بناؤ دے ان بھی کلما فٹایا تصوی بھی کلما بناؤ ان دا اپنا گھر دا دروازہ بند ہوا ہجرت فرما کے مدی تشریف لے گئے دشمن پھر بھی پچھا بیتا ہے پیچھا گھر دا بوا بند ہونے کی بجائے اگریزا دے دروازے بوائے یورپ کے تڈے کھل ج رروازے دولت کنگلا سی یورپ بنگلا چکر کی دسو یا کلمے چرکے یا کافر چڑکے یا مل دو بولو مرو اچھا دسو چرق لگتا بڑے سیانے اشارے کلمے فرق کوئی نہیں بولو تو سیما کا میں آکھاں گا وہ نہیں کافر وہ نہیں یہ بھی قرآن تو خوش ہے بولو تو صحیح آہ! اللہ تو خوش رہے مادے کا درس آخر وہی وہ نے اللہ فرمانا بولا یسی دل کسی وم بل ہم سے لائی کا بل رب رہنی ہے معلوم سو نہیں رہے اپنے کچھ گئے یہ دو ساتھ آیا تو دو ساتھ دو مقام پر یہ آیا ہے چاند آیات پہلے چاند آیات بعد میں پھر یہ آیا دونوں آیات اکٹھے ہی ہیں تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ان موضوع ایک ہے مضمون دونوں کا ایک ہے دس کافر اپنے میں گل کر رہا سا جتنے جلسے سب چھوٹے فرما سن جدو میں گل کی نا کام باقی داقی سارا کچھ بھی گوارا نہیں سخت کی سمجھ نہیں لگی ہائے کل ما ماؤ کلو فرق فرق کیڑا پی گیا ادھر ایک اللہ کے مقابلے میں حکمران سورہ کیا کرتا ہے بہانے بنا دا, دا بچہ دین نو ختم کرنے کا پتر اس کو تابوت کر بات کو سمجھنا ایک تاغوت ہے, ایک تاغوت ہے, ایک تاغوت ہے ایک اللہ ایک اس کے مقابلے میں ہے ہمیں حکم تاغوت کے منکر بنو ایزامندی نہ رکھیا جائے جی کمزور جے نفرت انکار دی بادشاہی تمنا نہیں کرنی تو کافر ہو جائے منکر بنو دا طاقت نہیں کہ اندر دا. را را را. اللہ کا مطالبہ توجہ کلمہ پڑھنے والوں سے یہ ہے پہلے کلمہ کا مد ہی تابوت تا ہر مومنٹ بنتا حکومت ٹھیک ہے اللہ نا من اللہ نو مسجد بنا دسبی فل لکومت من لینا دی فل لینا حکومت من لینا تسبی دی لے آ مسیح بھی بنا ل حکومت من لینا تے پھر دونوں نو منے تو دونوں کو ماننے والا اگر کلمہ پڑھے تو منافق ہوتا ہے اگر نہ پڑھے تو مشرق ہوتا ہے <سطور> <تصفح> <مصرح مثل جینار> رسول پر پر زور لا چربیاں کہ حکومت نو کسی پاس من لو من لوگ نے بابو یہ افطرو کام بالا تھوڑا جا بھی دین کو ہٹانا لیں خیال کری وہ حدر ہوں ان سے بچنا ہزار بار پرویش کرنا یہ کہیں آپ کو آپ کے دین کے راستے سے تھوڑا سانا ہٹا لیں کافی تل کاؤں کی پوری کوشش کرنا کیا ہے بولتے نہیں اللہ نا دونوں نو منن تو پھر دیکھو کلما پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کلمہ نہیں پڑھتا تو ابو جہال کلما پڑھتا تو آگ جی سمجھ کے نہیں بول دے نہیں ہوں رسول پاک کا دروازہ کیوں بند ہوا کلے کلمی پڑاؤں کیونکہ کلما جا سا کفر دی حکومت جہے سردار سن ان نو پی گئی اپنی وہ تو جانتے سن بھی محمد کے کلمے کا مانا نہیں تو <Sess> یہ بھی رکھ لو موربیاں کی گل کی رکھ لو بچا بچا اگرینگ اگریزی پڑھیں گے اگریزی پڑھنے انہوں یہ رکھ لو یار یہ چکر ہے رسول قلم پڑھانا چاہتے سن پڑھنے کی بجائے کافل بوجھ بند کر تو سا بچا بچا پڑھا چاہتا ہے سہی کو کلبے کافر چسو دے سی کا جواب روی ملا کوئی پروفیسر نگری چوئی پکی چکا ہزور سب کا جتوں دیں جی سوسری سو جی سو تقریر کا کسی کو ساری تحریر کا جب کتاب تصا لو تو جو آؤ بولو نا یہ اگریز پڑھن جا سوچا بوا بند ہو جا کی عجیب گل بھی دادا ادھر آ رہی ہیں تیل بھی پڑھا رہے ادھر دادا بھی آ رہی تو قلم بھی پڑھا رہا ادھر ہی دادا بھی آ رہی ہیں چکر ہال جمنا رکلے ریا پہ کیا اندیوں کا پتا نہیں کیڑی کیڑی کیڑی ستوی کیڑی جیڑی ستوی زمین بہ گئے تھوڑا جا ہلے جی کنجر پتا لگ جاتا بھی کی کردے کا کوئی پتا نہیں یہ سوال بولدہ رات میں فروچ ہوں میرے بےلی نے فون کیا یار پتیجی کری لوانی ہے ان لایاجی تو سہن اگوٹے کرانا پیاریجی لیا کے پی ہوا یہ بہت چنگی گھر کی چاچے کو لیا سننا سہن اگوٹھے جن کو جانی ہے تو تی پتا فون اگلے دن میں سنا چاہتا بس میں بہ گئی میرا دل <سؤال> آ گئی अदरवे गलता वो उ मनन जिन्हें मन लिया भावे कलमा परी जावे کافر ہے جی میری حکومت منوی تابو میر بیٹھا مشرق ہے منافے جد مشرق منافقے اللہ اللہ کی جد کلم کلبا ہی نہ پڑھا تور پیسے لے جائیں کلما موقع ہی نو پڑھانا پڑھانا موکیا جھلمے کا موکیا اور سجنا اور سمجھ آ گئی چکر کہ لگ لگوں مدرو دنیا چن بیٹھے نے تو من بیٹھے انہیں آخ میر جی نماز تیری مسلا میرا دیکھے نہیں جی جی ایسلے سونے تو سونے بن کے بازار چلے مکیوں مسالے نہیں گھر री तैयारी फैक्ट्री तैयार करके हर दाने तेला खुद फेरा इस तरह है, है? बोलते नहीं اگلے دن دسویں پڑھنا لیکن ماں نے سمجھا چلو کوئی تازہ ہو جائے گا سفی باب فرمان دے بس مل رہا سدی <laughs> ول اللہ دا نام ہار بار گلے مگر بڑا ہے بڑا میں پیر ہوئی تسویر سنی سکتے ہر دانے کے نام اللہ دا لکھیا ہے پیر باہو سرما دا ہی بھارا ہے پھر سمجھ لگا پھر سمجھ لگی اللہ جب آڑا ہی بھارا ہے پھر پوچھ علی کواری لا کے پڑے گا پھر پس بھی اللہ اللہ لکھا ہو ہوئے گا پھر کافر آخ گا اور بھی بڑا ہی ہالا ہے پیر بڑا ہی ہالا ہے میرے جہان چکے تھے لے آؤں میں شرمت کرا تیرہ سب کچھ دیا رجا کے پیر ہورانو جہاں معلوم میں کفر, کفر, کفر, کفر انکار کر کے ہوں تنکار کر, کر کے کلمہ پڑھنا ہو رہے اس لانچی نال لا کے کلمہ پڑھنا ہو رہے پہلا کلمہ حسین دوسرا کلمہ منا دیکھنا سنو ایک اور نقطہ بتانے والا ہوں بتا دو لا الا اللہ کا مانا سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا ادھر دیکھو لا لا کا معنی ہوا کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے اگر طاقت رکھتے ہیں تو لڑیں گے نہیں رکھتے تو کم از کم اندر کھڑھیں گے الہ توجہ معلوم ہوا حیدر وید کفردی حکومت ختم کرنا اسلام کی حکومت قائم کرنا یہ کلمہ کا پھیلا مٹ مٹ مٹ مطلب نکل گیا کہ سڈا کلمہ سیاست شروع ہوئے جدو کلمہ سیاست تو شروع ہوتا تو جڑا آخ سیاست تلک نہیں اتنے کلمے کا منڈریا پیشہ رہا تھے ہزے نظریے تھے ہلن تھے شرم کر گزرتا پتہ نہیں چلتا سات بھی کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اپنے جو میں تقریب کر رہا تھا کہ چل جائے چ ہاں کفر کو منافع مفقت کر کے باہر آئیں گے انہوں کلمہ کلمہ ہی نہیں ہے جو کہ سیاست سیاست سے تعلق نہیں ہے اس کو کہو اچھا اس کا تو دوسرا معنی ہے تمہارا کلمے سے تعلق نہیں ہے کلمے سے تعلق نہ ہو وہ تو وہی منافق کافر پھر بےمان ہیں تو دے نہیں ہوئے ہے صرف کافر فر کے بہ گیا بڑا کنج رہا بڑا قرآن کر اسات کی کرتے کافر یورا پالیا کو جن سوال نے نا تڈے اسلام وہ تڑے بڑے اتنے پاکستان سے بیٹھے نے بڑے کیر بڑے بڑے شاید ان کے سٹ دین کا جواب نہیں آتا قسم اسات کی بڑی لتیفے گل ہے فیصلہ بعد لائکا سر وہ محدت سے پرانا بڑھا او دی مسند بھی جال آئی تحقیق آئی میرے کوئی کاش بال بندری صاحب میرے کو گیا کوئی شاید اردو دنشی میرے کو لڑکے آئے عثمان صاحب جہاں مدرسہ مین سنائی گزر آ مسالا اسلام بدل اسلام کے کافران درازات بڑے سوال چلادرین پادری نے جب سوال کیا اسلام مدرس میں معاف کرنا میرا مطالعہ نہیں ہے اسی باتوں کا میں تو حدیث پپا بھی جانتا کو لڑکا میرے کو درتی میں کتابا تاریخ لکھن اور جوڑے سوال کری جہی بھی کتاب ویکن تو بغیر جواب نہ دیا پہ نماز ہو گئی جب سویرے درش ساشم نار استاد کی بڑی تیار ہے اے حضور نے جوڑے پاگ سدگار سب یہ سدی مجدد اور مرد فکیل خدمت کی تھی اور سام پڑھن تو بغیر ہی نہ سمجھ آ گیا کہ پوری دنیا دا آیا. کافر لوگ اسلام دے کے اترار بند کر کے ناسا بن کر جانا ہاں اس واسطے میں چلیا کہنا اپنے جہاں مدرسی نے انہوں نے بھی آخیا نے تمیز نہ لیا تمیز میں آخیا نے چلا نے رکھا ہے تو میں بہ جانا کہ تسا ایک سے خدمت کرو دوسرا آؤ میرے کو حاصل کر جاؤ کوئی پتہ نہیں اور دے وہ گا جیڑی دنیا چل نہیں چپ سچی دسیا جی کلمی کی تفصیل قرآن کی کھی سنی جی میرے تو باوی سنی وہ بھی تازے پہلے میں موضوع کل میں سب کچھ بیان کیا لیکن نہیں وہ اس میں پتا لگ گیا اس گل کہ کس طرح کس طرح کلمہ پڑھاؤ جگیا بوئے بند ہوتے ہیں نا لڑائیاں بن دا ہائے کس طرح کلب پڑھاؤ کو کوٹیاں بن دیا باہر بوے کھل جا رہے ہیں ٹو سیر کے ڈونگر جو ہوتے ہیں ان کا تو ویزا بند ہو سکتا ہے بہت مشکل سے لگتا ہے لیکن حضرت صاحب کا ویزا تو چٹکی سے لگتا ہے اللہ بھی بندے آپ اس لیے گل نہیں سمجھو کم از کم اصل سید لمبیا اللہ تو سان کا چال ہی سمجھ موڑا ایسی گل بھی سامنے آ سکتی کیوں توجہ فرمائی اور اگلی گل سن جاتی یہ کہ حکومت بامے کفرتی ہوگی بامیں ایمان کی سلام ہو بنتی کیوں نہیں چلتی ایک ہوتا ہے قیام حکومت ہے دبام حکومت قیام حکومت جنگ جن سے ہوتا ہے جنگ حکومت کافر جنگ نالفر جنگ نال رہا ہے. بغیر جنگوں حکومت نہیں ملتی دی ہوں دیا. آج کل وہ زمانہ پھر جا رہا ہے تین پتا ہے. پانچ مرلے تھان بھی نہیں لبھی بغیر لڑائی حکومت اگو چلتی تالیم آ چلدی کے نا کھول یار استاد نے کدی سن موضوع بیان کر کے تفصیل نہ بجایا نہیں ادرویز حکومت قائم جنگ نال سونے نبی جنگ نال حکومت بنائی جنگ جگہ جنگل نے حکومت بنائی سی تعلیم چلائی سکیا چلتی رہی جی والے سلام سلامتی حکومت چلتی رہی چڑا نا خود باو باو باو دے نظر کافر برطانیہ حکومت ووٹا لال نہیں بنی جی وہ آئے سن ارب چار ترکا دی حکومت سی ادھر مغلان کی حکومت سی ادھر ترکا دی ادر حکومت مغلان دی سی ادھر بھی آئے ادھر بھی آئے تجارت کرتی انہوں نے تجارت کیتیا پیچو اصلا کٹا کر دو لڑائی بنائی مار مو کے اپنی حکومت بنایا کاگ نوٹ یاد رکھیں کسم او ذات دی جتنے قبضہ قدرت میری جان ہے دنیا دی تاریخ نہیں بخا سکتا حکومت خرشی ہو بغیر جنگ یا ووٹا نال ووٹا نہ خرسی یا اسلام حکومت نہ جدو بھی لین دین ہوں ہے جنگ نال جنگوں بغیر حکومت نہیں بن دیکھ فرمکی کتے نہیں بنی ہاں جی جمہری دعوت دینا الیکشن لو جمہوریت بھائی آئی نہیں بکواس اینا یا لڑائی نہ بغیر بچے جدید حقیقت اتنی لڑائی لال بنی تو سن ووٹ دینا سانو بھی آگ لڑوڑ افغانستان کنا رسا لڑا ہوں جسل ویکے سو سڈے کتے پیچھو تیار ہو گئے ہوں سڈے غلام نے انا گے کہ تصا نہیں لڑنا لڑنا ہم جب لڑ کر اپنی حکومت بنائیں گے اب تم وہ بھی تو ہمارا غلام ہے وہ بھی ہمارا غلام ہے, یہ بھی ہمارا غلام ہے, وہ بھی ہمارا غلام غلام ہے ہے ہے یہ چاروں جو جب یہ ساری بھی غیرت اور ہمارے غلام ہیں تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لڑو گے تو پھر ہماری حکومت کو نقصان پہنچے گا تو تم نقصان غلام نقصان نہیں پہنچاتا غلام ہمیشہ فائدہ سوچتا ہے لہذا تم الیکشن لڑو لڑنا نہیں لڑنے لیے ہم آگے آگے رہیں گے تم پیچھے بغیرت بن کر الیکشن میں آ کر تم ہمارے حکومت کو چلاتے رہو لڑنا نہیں معلوم ہوا کافر بھی سمجھنا ہے حکومت لڑنے کے بغیر نہیں بنتی جب بن جائے پھر چاہے الیکشن رکھو چاہے مارش اللہ رکھو چاہے جو بھی بندی رکھو رکھ سکتے ہو بن جو گئی لیکن مزدور یہ ہے کہ پنکتی ہمیشہ چیز کے ساتھ ہے اور چنتی ہمیشہ تعلیم کے ساتھ ہے سجنا اور پتا لگ گیا کفر حکومت والی جنگ تو بغیر نہیں بنتی اسلام کی حکومت بھی جنگ تو بغیر سجد لیا بنائی جنگ اگریزا بنائی تے جنگ نال معلوم ہوا جاٹل اسلام کی حکومت ہے پھر تیسری قوم ہے تیسری قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی تیسری قوم اگر مار کے ساؤں بھی جاوے کبھی بچے نہیں جمتے چلیا یہ دن گا کہ تین کلمہ نہیں سمجھ حالی آسو اچھا تلیم بنی جنگ نال چلتی کہ اچھا سچی دسیا جی تابوت حکومت نو مننا تے کفر چلانا چلا رکھنی دا دیا کو رکھنے او دنیا گل نہیں سمجھے میں بجائے سانس حوق کو ہم سے بدوا دیں نفرت کا بہت کا عقل بھی انکار کا افقاد انکار کا مخالفت اگر طاقت قائم کرنے کی نہیں تو اپنے ایمان تو قائم کرو یہ طاقت تو ہے اور یہ قائم ہونے کے لیے ضروری ہے اگر نفرت رکھو بہت رکھو جب وسیلے لا تو سال حضور دوارتا پایا تو پتر لگ حضور اگر لگ گیا پہلی تنخواہ ہوں تو ایک دل نہیں ہوں جی ٹبر ٹبر ہی لگ گیا ہر وہ ٹبر لگ گیا ٹبر کی تنخواہ نہیں لا لیا دع کلہ بھی سال لگا رہے سال بعد رٹائر ہوا پینشن ہو گیا کھیپ جی چوری ہو گئی پچھوں پتر پی جائے اللہ ہوتے اللہ اگوں فر پڑتوتا اسی طرح سلسلہ بسلسلہ کھیپاں تیار کر کے اصل تو تمنا کرنے اللہ وہ قائم رہ لگتے رہم رین لگتے رہم رین یہ لگتے رہی بھی پرور وہ کام رین لگتے رہی بچ دس ایمان تے نفرت نہ رکھتے بیٹھے تے تمناوا دعواں کرمیا سنتی دعوا تے مومن کلمہ کدھر گیا کلمہ ہی گیا ایمان ہی گیا پیچھے بچ گیا چنکنے ہوں پام کو ملاد کرے پام کوشتمال پا کو کرے یار میں سوچتا سا بھی یار حکیم الامت دنیا دا بندہ ہو بول رہا ہے اکبر لبا دیں وہ ایک شیر کہہ گئے ہیں اللہ یہ مطلب آ فرمندے نئی تہذیب میں نئی تہذیب میں دقت زیادہ آه. تو آه، آه، مذاہب رہتے ہیں قائم ایمان جاتا ہے مذہب قائم جسمیر قرآن میں پھر پتا لگا کمی فریق نظر آن نے ایک شیر اندر ساری بولو تو آو اللہ سمجھ کوئی نا؟ آخری جگہ آخری گلو زور آخر،، آخر، کیوں زور لا اپنی, اپنی حکومت کائم کر باقی اکش مسلمانا سپرد کرنا درست سمجھتا ہے مطلب ساری بکھا لو جو کر لو پروان حکومت میں حا دیا گا روزہ رسول <سؤال> بند کرا دیا گا انہیں دربار بند کرا دیا گا انہوں تاریخ دیا تاریخ نبیا سب الخ نبیا کی تاریخ ادھر کتاب نے بماری بماری بماری یعنی ماض اللہ ماض اللہ کعبے کے لاگے ہو اگلے تو بماری چمڑ جائے گی روزہ رسول کے بماری چمڑ جائے گی بماری چمڑ جائے گی کے ڈر تو کدی کابا بند ہوا کسی نبی نے آخر ہو کہ ایس وقت مسلم بماری آ گئی ہے کابے تو پچھا ہی رہا جائے ایک تو تاریخ ای پڑھا کہ ہر دور چ مسلمانا نے بماری ترتے جہ اگلیا تلوار بھی سو رکھ کے آخا ہٹ جا کابل <تصفح> جان مار دے گا تیری کیا ہے جی اتنے موت آتی ہے تو وہ چاہیے خدا دیتے ہیں یہ توحیق کی حکومت شرم آئے چاہیے حضرات سعودیت کی حکومت توقیق کی حکومت اور تاوت پریمان کس لیے اس سے پوچھو کون سے قرآن حدیث میں آیا کہ بند با کرو بماری جب آئے بس سونا سان تو قرآن بدیش یہی سبق دیکھا ہے والا, در ہے. حضور ہے. اللہ والا, والا بھی فروغنا ہے قرآن فرمانا والا بےمانا جب انگریز بچ رہا ہے اس نے قرآن یاد کیوں نہیں آج کراچیفی ہے دھوکھا دینا شا بغیر تو بگیر تو تبدے کو اسلام دا کام نہیں ہوتا شام مرو چھ جاؤ جان اسلام دی شیرا کا اے کتنا شیرا دلب مذہبی نہیں ہروری بگارو جسل الہ کی طرفوں سوڑ آ تنگی آ پریشانی آ دکھ مصیبت آڈے کیتیا دیا دی آ خیال ہے حکم تو یہ رحمت کا گھر لکھو تاکہ نوسطا دور ہو دروازے رام دن کے دروازے بند کعبہ بند ہر بند منڈی بند منڈی کابا بال منڈی بول دے صحیح <تصفح> ہے میں نہ تیری توڑی نہ کہنا یہ مسلمان جسال پہنچ گیا جا گی تھلے مر یا گوڈی دا مارے آلو آلو دا آلو ہی ہے دل برادری نو آلو کا پتا ہوا نہیں وہ اچھا آلو نہیں کم دیں جب رب مطلب چڑھ د لاک لاک لال چیار سے بند کی الگانیا کرسلانا سداں گے شراب کھولا گے مرن چھے مار جا کرن نات خون منافق رحمت دا د بڑا یاد ہے اک سیزن ہے نا ہوں سیزن اس بڑے لوگ شیر یاد کی بتو گو کو بیٹھی ہونی ہے مرے حرام کبئی انہوں سے سٹی جانے پڑھن مدینے کو بند اار مدینہ جاندے کیوں اگلے آن کیوں گرو تھی جانتے ٹھار مدینہ کرونے دن چ ایک دن چیکی چڑھائی سامنے بیٹھا مجھے کوئی گ مناف کر ہاں کر قسم خدا دیا اگر میں گل کی میں اسے بڑھ لوگ کیا کیا مصیبت میں اللہ کے دربار پہ جانا چاہیے رسول کے دربار ولیوں کے دربار کتنے جانا چاہیے یہ خود ایک موضوع ہے تو صرف کرایہ بیٹے یہ خود ایک موضوع ہے کہ کیا اللہ کے دربار مصیبت کے وقت اللہ کا دربار چھوڑنا چاہیے سوچ یہی تابوت پر بس ایمان رکھنے کا نتیجہ اور کل میں سے مختلف بولتے نہیں جب تک سورج جان رہے گا جب تک سورج تک بھی کتاب لبوئے مسئلہ خطاب شفد روڑی اپنی کتاب اللہ پاک نفض و کرم بھی ایک عجیب قاضی پاس کتاب نے دنوں کا ہے یزید بارے کالی حد تو پتل ود کے ایسے عقیدے رکھنے والے کہ جس کے نتیجے قدرت دماغ نو گال کرنا حضرت سب کٹین ان لفظ منہ چ لگام دا جو صحیح مسئلہ کیا سبت مزہ دیا سبت ہے دائی سور سور بارجو. سور بارجو. سمجھ سو روپئے سو روپئے رکھ لو امام حسن امام ہر لوگو علم لے کے گھر رکھ لو جی تہن نہ اللہ تعالی تلاد اللہ حد اللہ شان سکتا ہے کل مات یہاں